بسم الله تو انا نؤفي ان اللهم اصفني ولا تصفهما واكن لا سار قول كريم وقت ازلا جنا عند وَقُلْ رَبِّ ارْحَمُهُ كَمَا رَبَّيَانِهِ صَغِيرًا صدق الله مولانا العزيز ہر قسم دی ہمدو تنا تاریخ تنجیب اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نلائق ہے کہ جس نے ایک کائنات کی ساری مخلوق دے کچھ حقوق مقرر فرما دیتے ہیں اور کچھ فرائض حتہ کے اپنے بھی کچھ حقوق بیان فرمائے نے اور کچھ اپنے فرائض کا ذکر فرمایا ہے. یعنی بحثیت خالق پیدا کرے کی حیثیت اندر اللہ رب العزت نے اپنے کچھ حقوق رکھے اور اپنی مخلوق دے فرائض انہوں نے بیان کی اور کچھ اپنی مخلوق دے حقوق سے اپنے فرائض بیان کروائے پھر مخلوق دے مخلوق سے کچھ حق اور کچھ فرائض دراصل یہ تقسیم ہی حقوق اور فرائض کی عدل اور انصاف کی بنیاد ہے اگر کوئی شخص اپنے حقوق سے ادا کرتا جائے لیکن اپنے فرائض کی طرفوں غفلت برتے یا اپنے فرائض ادا کردہ جائے اور حقوق حاصل نہ کہ اس دنیا اندر فتنہ و فساد بفا ہو جاتے جس طرح کے ابھی دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی وجہ اور یہ سبب ہی یہ ہے کہ ایک اس دوسرے کے حقوق ادا کرنے واسطے تیار نہیں اللہ نہ حق ادا کرنے واسطے تیار نہ اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے واسطے تیار ہر شخص اپنے فرائض نو سامنے رکھ کے اگر دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے کہ یہ زمین امن و سلامتی نل جائے یہ ایک سکون اور اکمام قلب کا گہرارا بن جائے لیکن بدکسمتی نل ایسا نہیں ہو رہا آؤ ذرا دیکھیے کہ اللہ وسب الاشریف دے حقوق کی نے اور انہیں اپنے فرائض کی بیان کروائے بات شروع کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لو ایک سوال کیا فرمایا اتد رو نما حق اہ اے میرے دوستو اے میرے تے ایمان لیا والے خوش نصیبوں اتدرون ما حق حق اہ العباد کیا تھی جان دو کہ اللہ کا حق اپنے بندیا سے کی ہے عرض کی تھی اللہ آلم اس بات کا حقیقی علم اللہ دے پاس ہے یا اللہ کا بسیہ ہوا علم وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اللہ کا علم کہ ذاتی علم ہے ان کوئی تصبہ نہیں ان کسی کوچھن کی ضرورت نہیں وہ کسی دے سہارے کا محتاج نہیں لیکن اللہ تو بعد کوئی کنی بڑی بھی ہستی کیوں نہ ہو ہوسیا جائے تو پتا چلے یہ فرق ہے اللہ دے علم مخلوق کے علم جب ابھی اس فرق کو مٹا دینے ہیں تے شرک دی بنیاد رکھ دیں اے سمجھنا کہ جس طرح اللہ سب کچھ از خود ہی معلوم ہے کسی نے انہوں دسیا نہیں نے کسے کو پوچھا نہیں اس طرح ہی فلانو بھی معلوم ہے فلاں بھی جامدہ ہے تو اے شرک کی بنیاد رہی کائنات اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فریق کوئی ہستی اللہ نے نہ پیدا کی تھی نہ قیامت تک کرتی فرمائند رب کے خزانیا دیا چابیاں علم چابیاں اللہ کے پاس ان انا سوا لو غیبا لسطر لہو کن تو آئی بہ <الْغَيْبَة> اگر میں غیب جان کا ہوں گا اگر میرے پاس غیب کا علم ہوں گا غیر علم تو کی مراد ہے خود بخود کسی چیز کا پتہ ہونا ذاتی علم ہونا کسی ذریعے اور واسطے تو کوئی علم حاصل نہ کرنا اور کسی ذریعے اور واسطے کا محتاج نہ ہونا لو کن تو الا مل گئی با اگر سر تو مینل خیب تو میں اپنے واسطے دنیا دیا ساریا کلا سارے نفع اور پائے کر لیں وہ نو نس یا سو کوئی تکلیف نہ پہنچتی کیونکہ اگر پہلے ہی پتا ہوں گا کہ ایس چیز اندر تکلیف ہے اندر پریشانی ہے اندر کوئی مصیبت ہے تو پھر جان بچھ کے تو کوئی شخص اختیار نہیں نا کر سر تو مینل خیر میں اپنے واسطے فائدے ہی فائدے نفے ہی نفے جمع کر لا مسا یسو مدی کوئی تکلیف کدی کوئی پریشانی نہ پہنچی ان انا اللہ میری حیثیت یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف پیغام حاصل کر کے انعامات دی, دی خوشخبری سنا اور آزاد او عذاب تو دا بس یہ تو زیادہ میری کوئی ہے صحابہ نے عرض کی تھی سوال سن کے کہ اللہ کا حق جاندی ہو بندے سے کی ہے اللہ ہسول ہالم اللہ نو معلوم ہے وہ پاس یہ اللہ کے رسول نو معلوم ہے انہیں اپنے رسول آپ نے ارساد فرمایا حَبُ اللہ کا سب تو بڑا حق بندیاں ہے اے کہ صرف او عبادت کردر کسی بھی موقع سے ذات ادر صفات اندر او دی طاقت اور قدرت اندر او دی عبادات کسی نہ بنا توحید دیا چار بڑی بڑی قسم بیان کی گئی تو ذات تو صفات توحید افعال اور توحید عبادات توحید ذات تو مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات اندر اپنی ہستی اندر وقت رو لا شریک ہے سورہ اخلاص اندر اللہ نے یہ بیان کر دیا ہوا فرمایا لم ی لم یو نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے وہ کسی کی اولاد نہیں کوئی خود او ہی اولاد نہیں اس کائنات اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں جی رشتے نہ ہو جی اولاد نہ ہوئے یا جہدے ماں باپ نہ ہو حضرت آدم علیہ السلام اسلام کے ماں باپ سے نہیں ہے گے یہ کوئی شک نہیں اللہ نے ان نے متی تو بنایا لیکن کیا ابھی سارے انہوں نے اولاد نے قیامت قریب سب تو آخری انسان جو دنیا آنا ہے او اولاد سے نہیں ہوگی لیکن کیا وہ ماں باپ بھی نہیں ہوں گے اللہ کی شان یہ ہے نہ او کوئی اولاد نہ وہ او کسی بھی اولاد ہے توجی ذات کہ اللہ اپنی ذات اندر لا شریک نہ او کسی کا حصہ نہ کوئی چیز وہ حصہ نہ او کسی جیسا نہ کوئی چیز وہ جیسے یہ اعلانات قرآن اندر مختلف مقامات پہ مختلف صورت اندر موجود لہ سکم اس لیشائی اللہ جیسی کوئی چیز نہیں اللہ کسی چیز جیسا اللہ کی کسی کوئی رشتہ داری نہیں وہ لوگ مشرق ہو گئے جنہوں نے اللہ دیا رشتہ داریاں بنانیاں شروع کر دیتیاں. کسے دیے اللہ کی دی بیوی کہہ کسے دے اللہ کا بیٹا بنا دیتا. اللہ فرمانے نے وہ مشرق ہو انہوں نے سرکاری تو توحید دے کسی کا حصہ نہیں کوئی حصہ نہیں دوسرا شعبہ اور دوسری قسم توحید, دی توحید سفات ہے کہ جس طرح دیا اللہ سفتیں ہیں اس قسم دی صرف کی سفت کسی اور اندر ہوئی نہیں جاتی اللہ کی صرف قرآن دیکھنا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسی بھی دیکھنے ہاں لیکن اللہ کے دیکھنے ادر سیکھ اندر بہت بڑا فرق ہے اتنا فرق کہ جدا اسی اندازہ نہیں کر سکتے اسی دیکھنے ہوں سامنے ایک حد تک کسی آلے کی مدد نال تھوڑا جا مزید فاصلہ دور ہو جاتا ہے اتو تک ابھی دیکھ لینی ہے لیکن اللہ ہر طرف دیکھتا ہے بغیر کسی آلے کو دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ پوری نظر اندر ہے وہ دیکھ رہے سننا اللہ کی سفت ہے سمیع اللہ نے اپنی یہ سفت بیان کی ہے کہ میں سننا اسی بھی سننے ہوں لیکن سادہ سننا اور اللہ کا سننا بہت بڑا فرق ہے اللہ فرما دیتے ایک کہ قدسی سے کچھ سی اندر آدھا کہ انتہائی سیا رات ہو ہوا پورے زور شور نل چل رہی ہو ہوگی می زور نل ایسے موسم اندر اگر کوئی ہوئی کتے پہاڑ تے چڑھ رہی ہوئے تے میں او دے آواز ہو آواز ادو بھی سن رہا ہوں اللہ دا سننا تو سا سننا چھ نسبت خاکرا اللہ نل کوئی مثال جیتی نہیں جا اللہ کا علیم ہونا جاننے کسی چیز نسے شہ کا علم رکھنا سادہ علم اور اللہ کا علم جل و شاہ نوالو اللہ نے اپنے علم کی قرآن اندر مثال بیان کردی فرمایا اس کائنات اندر اس پوری روئے زمین کے جننے درخت ہیں جننے پودے ہیں جنیاں زمین سے پھیلیاں ہوئیں بےلا ہے اللہ فرمانے نے انہوں جننے پتے لگ چکے نے جننے پتے لگ کے چڑھ چکے نے جننے جن سے موجود نے جننے آئندہ لگنے نے میں سارے تعداد میں جانے ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتے کہ کن لگے سن کن چڑھ گئے نے کنے ہیں اور آئندہ کن لگنے نے سارے علم اندر باہر نہیں آ سکتے اللہ ساری روئے زمین کے درخت پودیا اور بیلان کے پتیا جانتا اللہ اپنی صفات اندر رکھتا ہوں لاش دیتا اماز پڑھنے ہوں کبلے کی دی طرف رخ کرتے کیونکہ اللہ کا حکم ہی یہ ہے پنجو وجو حکم شتراہ انہیں ساری دنیا دے دے دے کے مسلمانوں حکم دے دی کہ ادھر رخ کرو تو تبے تو قبلہ جس طرف ہے بیت اللہ جس پاسے ہے وہ تینوں اپنا رخ کر لو کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ گھر ہے گر جاس ہے جی انہوں کیبلے کا پتہ نہیں کوئی دسن والا نہیں کوئی ظاہری ایسی علامت نہیں کہ وہ محسوس کرے کہ کبلا اس پاسے اللہ نے فرمایا اینما جتر بھی رخ کر لوگے ادھر ہی میرا چہرہ موجود ہے یہ اللہ کی سفت ہے اپنی سفا تم پر وقت تیسری قسم تو اپال ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے کر کے دکھا دیا ہے وہ حکم نشیحت ن دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی <اللَّه> یہ اعلان قرآن اندر موجود ہے کہ جو کچھ اللہ چاہے وہ ہو جائے گا تسی جو کچھ چاہو وہ نہیں روک سکتا اللہ کوئی کام کرنا چاہے کہ ان روک کوئی نہیں سکتا اللہ کسی کام روکنا چاہے تو انہوں کر کوئی نہیں سکتا یرید اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے جو ارادہ ہے کرتا ہے دسی باہ اوقات اپنی طاقت اور کبت سے کیاس کردیا ہوئے اللہ کے بارے اندر بدگمانی گمانی کا شکار ہو جانے کہ یہ کم کس طرح ہو سکتی ہے اللہ ایک کس طرح کرے گا اللہ ایک کس طرح کر سکتا ہے اللہ نے ہاں. نہ کوئی چیز بناؤ واسطے مشینری کی ضرورت ہے را مٹیریل کی ضرورت ہے نہ لیبر کی ضرورت ہے نہ کوئی وسائل اور ذرائع مہیا کر ضرورت ہے اذا اراد وہ ال جدو کوئی چیز بنانا چاہتا ہے صرف حکم دن جا جی مقدار اندر او بنانا چاہتا ہے اوننی مقدار اندر او چیز, بن ہے جدوں کسی چیز نو مٹانا چاہتا ہے حکم دینا مٹ جا او مٹ, جاو مٹ ہے اے دے تو بھی ذرا اگے بڑھ کے قرآن مجید کی یہ آیت ذہن اندر رکھو فرمایا ایشا وکان ولا ذلك اے پوری زمین دے انسانو مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ایسا کن ایوها الناس اے آدم دی پوری اولاد الحسل جہدے اتنے بھی, بھی لفظ ناس کا اطلاق ہے جنوب بھی انسان کیا جا سکتا ہے انہوں سارے سارے مخاطب ہو کے اللہ فرما رہے ہیں چاہیے کہ, کہ اکھ بند کر کے کھولن تو پہلے پہلے اکھ کھول کے بند کرنے پہلے پہلے ایوہا ناس اے پوری رو زمین دے انسانوں سارا نا کا نام و نشان مٹا کے آئیے ویا اتے بے آئی تھی جگہ سے اپنی ہوا کے بسا بھی دئیے اک بند کر کے کھولن تو پہلے اک کھول کے بند کرنے پہلے تھا پتا ہی نہ چلے تھی کتنے گئے ہوا کوئی نام و نشان ڈاکی نہ رہے اور تاری جگہ سے اپنی فرما بردار مخلوق لیا کے بسا بھی دیں گے. تو اسی اگر نافرمان بن جاؤ گے تو اسی ایسا کر سکتے یہ ہے توحید افعال کہ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتے کر کے دکھا دینا ہے یہ صرف دعویٰ ہی نہیں وکان اللہ اللہ فرمانے میں کہ طاقت اور قدرت حاصل ہے <تصفيق> چوتھی قسم توحید تھی تو عبادات جس بندے نو اللہ یہ سمجھ دے دے کہ اللہ اپنی ذات اندر وقدہ لا شریف ہے اللہ اپنی صفات اندر رکھ لا شریک ہے اللہ اپنے افعال اندر کم کرن اندر کسی نے مشورے کا نہ محتاج نہیں اپنی مرضی کر ہے جو کرد کر ہے بات جلو سمجھ آ جائے کہ پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو مقام جو مرتبہ جو درجہ اللہ نونا چاہیے وہ کسی نہ ہو جائے بس یہ ہے توحید ہی دے عبادہ لہن تو اللہ اپنی ذات وقتا ہل آشریف اللہ اپنی سفاط آ شریف اللہ اپنے افہال ارادی وقت ہُو لاشریف پھر اللہ کا مقام اور مرتبہ سب تو بلند ہونا چاہیے اس مرتبے سے کسی ہور بچھاؤ کی کوشش کرنا یہ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیتا نا ہے اللہ معلوم ہے خوب معلوم ہے حق اللہ اَن وَلَا <شیحا> اللہ بندیا کے حق یہ ہے سب سے بڑا حق کہ اللہ ذات اندر وقت حو سمجھن اللہ نو صفات اندر وقت لا سمجھن اللہ نو اپنے افعال اور اپنے ارادے اندر وقت لا اور اللہ نے اپنی عبادت اندر وقت نہیں پھر فرمایا اتدرون ما حق العباد آگ لاؤ جی بندے اللہ کا یہ حق ادا کر د کہ وہ کسی نو کسی کو بھی شریک نہ چہرا شرک نہ بندیاں کا حق اللہ کے جن ہو جاندے پہلا اللہ دا حق ہے دوسرا اللہ کا فرض اور بندے کا حق ہے اتد رو نما ہکا جان دلہ جمے حق کی بن جانا ہے جدو موحد بن جان جدو وہ توحید والے بن جان جدو وہ شرک تو بچ جان ان حق اللہ کے ذمے کی ہو جانا ہے انہوں نے پھر عرض کی تھی اللہ ہو گا رسول معلوم ہے صلی اللہ جہاں اللہ کا یہ حق ادا کرتے کہ وہ کسی نریراؤن ان کا حق اللہ کے ذمے اے بن جانا ہے کہ او اپنی جنت دے دروازے کھول کے انہوں بندیا نوتا ہے آؤ اللہ کو دعا کریے اللہ سانو بھی اپنا ایک حق ادا کرنے کی توفیق تھا فرما اسی کسی بھی حالت اندر کسی بھی شکل اندر کسی بھی وقت تیرے شریف نہ بنا دے ایسا بندہ جیسے عقیدے اندر شرک نہیں غلطیاں انسان کو قیامت تک اصل بھول دیا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ انسان بھولتے رہن گے غلطیاں یہ نہ کل ہوں رہن گیا کلک دَنِي آدم خطا دوسری حدیث اندر فرمایا آدم علیہ السلام دا ہر ہر ہے ہے, پلن ہے لیکن ان گار چو ان پلنہ چو ان خطا کار چو اللہ نو او بندے اور وہ او باندیا بڑے ہی محبوب ہیں بڑے ہی پیارا ہے پلن تو بعد اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں اپنے رب جی اللہ و لگے تو نواز کر. توبہ کر فرمایا جس بندے کے عقیدے اندر شرک نہیں ہوئے اللہ فرمانے نے وہ اگر گناہ گا کہ میرے پاس آ جائے جن گناہ پوری زمین لوں ساری روڑے زمین پڑتے رہے گنا شرک نہ کرتے ہونے گناہ لے کے بھی میرے کو آئے جائے میں رقم لے کے وہ استقبال کرنے کرب سے سادہ رب تے ایسا بے مثال رب ہے جل ل کوئی مثال دی نہیں جا سکتی ملتی نہیں مَا غر رب اے انسان او چیز تو دس ذرا نے تینوں ایہربان رب دے بارے اندر دھوکا دیتا ہوئے تیرا رب اہربان ہو گیا تیر تیرا ہوا خیر خان ہوتے ہوئے ایسے رب تو بیگانہ ہو کے لگا تو ایسے رب تو, تُو, تو منہ مو موڑی پھر رب تو بیگانہ ہون ابھی وہ کچھ نہیں بگاڑ سک فرمان یہ ہے لو امنا اب والا تم و آ جن نہ تم و کہ اگر آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک ہونے والے سارے انسان سارے جن کسی میدان اندر جمع ہو جان اور یہ اعلان کر دیں اے اللہ ابھی اپنا مالک بھی سمجھنے ہاں اپنا رازق بھی جانتے ہاں اللہ تیرا ہر حکم منن واسطے اسی تیار تو جو حکم اسی ابھی ہونے تے عمل کرے اللہ نے تے سارے اے اعلان کر دل لا شہی آ میری خدائی اندر میری بادشاہی سلطنت اندر، میری حکومت اندر، میری طاقت اندر میری قوت اندر ادا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا جن ایک مچھر پر آخر کم جن کم ون سکم اگر آدم آئی ہی سلام کو لے کے والے آخری انسان تک سارے کسے میدان اندر جمع ہو جی اور سارے مل کے اعلان کر دوں اپنا خالق مننے ہاں نہ اپنا مالک سمجھنے ہاں نہ اپنا رازق جاننے ہاں اللہ ابھی تیرا کوئی حکم من واسے تیار نہیں اگر یہ اعلان کر دیں سارے اگر بےگانے رواں گے تو اپنے رب کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنا ہی نقصان کر گے او پھر اپنے اللہ کا ایک حق ادا کرنے کی کوشش کریے کہ اللہ اپنا فرض ادا کر دے گا اَن يُدخلهم فرمایا جیڑا بندہ اپنے رب کا حق ادا کر دینا ہے اللہ اپنا فرض پورا ہوئے انہوں جن اندر داخل کر دے یہ سب تو بڑا حق ہے اللہ دا مخلوق دے ذمے بندے دے ذمے خاص طور تے دو مخلوقات انسان اور جن اے ہی دو مخلوقات ایسیا ہیں کہ جڑیاں اپنے رب کی فرما برداری بھی کر دیئے نے اور اے سے نا نافرمان بھی ہوں اور کے علاوہ کوئی تیسری ایسی مخلوق نہیں جن نے کدی بھی اپنے رب کی نافرمانی دے بارے اندر سوچیا بھی ہو اللہ نے جنہیں بھی پیغمبر بھیجے علیہم السلام وہ ان دو مخلوق کی طرف ہی آ رہے ہیں. ان دو نو ہی آ کے انہوں نے اللہ کی توحید کا سبق پڑھایا انہ تو علاوہ باقی ساری مخلوق اللہ کی توحید کی کائل ہے اللہ کی فرماندار اور مطید ہے ہر وقت اللہ کی تصویر اللہ کی تحمید کو بھی تحلیل اندر لگ سولا تسبیح قرآن اندر جا بجا اللہ کے ارشادات موجود نے کہ میری مخلوق میری تسبیح اندر رتب اللسان ہے ہر وقت مصروف اور مشرول نماز نہیں پڑھتا تے انسان نہیں پڑھتا ماشا اللہ کے ما بندے ہیں جنہوں نے یہ توفیق حاصل ہے وہ نماز پڑھ پڑھتے اللہ باقیا بھی توفیق دے جے پڑھتے ہیں انہیں نماز نوں قبول فرما دے ان کی نماز دی قیمت پا دے نماز نہیں پڑھ دے تے انسان نہیں پڑھتے تڈیا گلیاں نے کتے نماز پڑھ دیا تو جنگلہ نے بندر اور خنزیر نماز پڑھتے کوئی ایک اوے کہ تے کسے کتے نو استنجا کردیا نہیں دیکھا کدی کسے بندر نزو کردی نہیں دیکھا اللہ نے قرآن اندر ہی فرما دے مسالات اپنی ساری مخلوق نماز ہے کا الگ الگ طریقہ سکھایا انسان کی نماز کا نماز کا نماز کا ہر ہاں مخلوق نماز کا الگ الگ طریقہ سکھایا ہے انسان بے نماز ہو سکتا ہے کتا بے نماز نہیں ہوتی وہ کتا بہتر ہویا نا جڑا نمازی ہے اس انسان نالو جڑا بے نماز قرآن اندر فرمایا جی اللہ نے بہتر ہونا کتے دا بندر کا کنزیر کا اس انسان نالو جڑا نماز نہیں جڑا اللہ دا ذکر نہیں کرتا دا جانوروں دے نالو بہتر ہونا اس قرآن اندر موجود ہے گھر جا کے اپنے کرو کو لے کے سورہ آرام پڑھ کے دیکھ لیا جی. اللہ فرما دے نہیں لہم کلو گن لا یس کام آس میں رو نہ یہ نہ سمجھو کہ جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے سا ذکر نہیں کرتے سال رابطہ نہیں رکھتے سڈے تعلق قائم نہیں کرتے انہوں نے سینے اندر دل ہی کوئی نہیں دل اسی اُن بھی دیتے ہوئے نے لگائے ہوئے نے لا یکہون لیکن انہیں بدکسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل تو کدی سوچنے کا کر نہیں لیا انہوں نے کدیغ فکر کیتا ہی نہیں لَا <بِهَا> اے خیال کرنا کہ او اکھی تو نے نے نظر بالکل ٹھیک اور درست ہیں لا یوگ سیرو لیکن انہوں نے اکیل کدی دیکھ کی دی کوشش ہی نہیں کیم آ جا سم نہ نہ خیال کرنا کہ وہ کنا تو بہ رہے نے انہوں نے سنائی نہیں دینی دی آزان پتہ نہیں لگتا کہ ہوں اعلان ہو رہا ہے اللہ کی طرف لہم آزان کن درست اور صحیح ہیں لا یس ما لیکن انہوں نے کدی سنن دی ضرورت ہی محسوس دل ہے سوچتے نہیں اکھی ہیں دیکھتے نہیں کن ہے سنتے نہیں او تو انو جیسا لباس پہننے نظر آتے ہوسانا مکان رہدے نظر آتے ہوسانا طرح گڈیا بساں موٹر چلا کے ہائی جہاز اڑا نظر آتے ہونا ہاں کی حیثیت ہے گلیاں اندر اللہ نے فرمایا جی نے انسان نہ سمجھی رکھیا جی انہوں نے انسانیت کا کول ادو کھلے گا جدو اللہ فرشتوں رکن دین گے خزو ہو پگ یہاں پکڑ لو دے گلے اندر لانت پا کے یہاں چکر کے زنجیر اندر جہنم دے درمیان پھینک کسے کتے نو کسے کتے نو گدے نو بندر نو خندیر نو جہنم اندر نہیں پھینکیا جائے گا کوئی جانور جہنم اندر نہیں ڈالیا جائے گا جہنم اندر کنے جان ہے انسان اور جن بکو انسان پھینکے جان گینکے جان گتھر جہنم دی اگ مزید تپان اور کرم رکھنے واسطے وہ حرارت نائم رکھنے یہ جانور جہے نے یہ اللہ دے سامنے حساب دے کے کسی تے اگر کسے جانور نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی ادلا بدلا ہو کے تے اللہ یہ مٹا دین گے مٹ جان کا حکم دے دے یہ جانور مٹ جانگے مٹی بن جانگے اللہ دے فرمان انسان اللہ دے نمان جن وہ اس ویلے ان مٹ جی ہو کہ وہ یا لائی تنی کن تو تراگا اے کاش میں بھی مٹی بن جان میں بھی مٹ جانا یہ جڑے اچھا بڑے ترنے والے نظر آ رہے نا جنہوں نے بڑی اچیا اچیا کلگیاں لگی ہوئی نا. اللہ کے نام پرموش یہ کہیں گے اے کاش اسی بھی مٹی بن جانے جس طرح اے بندر مٹ گیا ہے خنزیر مٹ گیا ہے یہ گدا اور کتا مٹ گیا ہے کاش کہ میں بھی اسی طرح مٹ جان لیکن مٹے گا نہیں اللہ کے وعدے سچے نے اللہ کا فرمان پر حق ہے جن نے وہ حق ادا نہ کیتا دی سزا نہیں انہوں عذاب اندر مبتلا کیتا جائے گا یہ مطلب لینا بھی غلط ہے کہ اللہ کا حق نہ ادا کرے اللہ کوئی تکلیف پہنچا رہے ہیں اللہ کوئی دکھ پہنچ رہے ہیں یہ جواب بھی قرآن اندر دے دا عذاب دے کے مینو کی حاصل ہونا ہے میں کی لینا تک اندر پا کے اللہ پاک. ما اللہ بے عذابكم. تو حکم عذاب دے کے میں کرنا ہے مینو کی حاصل ہونا ہے ان شکرتم تمن تم بشرتے کہ تسی شکر گزار بن جاؤ تو میرے تے ایمان لے شکر گزار بننے بھی اللہ کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں اگر تسی شکر گزار بن جاؤ گے لکر تم لزیز اللہ میں دنیا اندر بھی ہو نیمتا دے دیا گا آکرت اندر بھی دیا گا ہی فائدہ ہے تی نفا پہنچتا اللہ نہ کوئی دکھ پہنچ رہا ہے کسی کی نا فرمانی تے نہ اللہ دی کوئی یہ کمزوری ہے کہ کوئی او دا بڑا فرما بردار ہے تے اللہ نو کوئی نفع اور فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ دا ایک قانون ہے ایک اصول ہے اور اللہ دے قانون کدی بدلے نہیں ولن تجلے سنت اللہ تبدیلا کسی بڑے تو بڑے شخص واسطے بھی اللہ دا قانون ہوئی ہے جہاں کسی چھوٹے تو چھوٹے شخص واسطے نبی ہو گئے یا امتی اللہ کوئی کا کوئی قانون کدی بدلیا نہیں تو بات چلی سی حقوق اور فرائض کو سب تو پہلے نمبر سے اللہ نے اپنے حقوق بھی بیان کر دیتے ہیں اپنے فرائض بھی دس دیتے نے اسی اگر اللہ کے حقوق پورے کرتے چلے جائیے تو اللہ اپنے فرائض بتائی کے احسن پورے کرتا چلا جائے گا کنے سونے فرمان نے وہ دیکھو میں, میں تو کیتے ہوئے سارے وعدے پورے کر دیا اللہ کیتے ہوئے وعدے پورے کر کے دیکھو تے سی اپنے رب نو پرکھو تو سی بے آخری میرے نل نال ہوا وعدہ پورا کر دید والا وعدہ اسی المی ارواح اندر اپنے رب نکرانے مجید اندر وعدہ الست کا ذکر موجود ہے اللہ نے سارا روحاں پیدا کر کے جس طرح انہیں چاہیا جس طرح انہوں پسند سی سارے انسانانیاں قیامت تک آنے والے انسانوں دیا روح اللہ نے یک دم پیدا فرما دی دیتی آلمی ارواح اندر اللہ نے روح کو یہ ایک سوال کیتا فرمایا السطوں کے رب بے کو میں تھرڈا رب نہیں میں تو انو پیدا نہیں السو کے رب بے ہر روح نے اے کیتا ہے اور اقرار کیتا ہے کہن اللہ تیرے تو سوا ہو, اور کون ہو سکتا ہے جڑا پیدا کرے کوئی بنا وے یہ وا سوہاں کو ارواح اندر اللہ نے لے لیا ہے اصل اکرار ہے امبیا کا سلسلہ جڑا اللہ نے چلایا ہے اسی واعد کی یاد دہانی چلایا ہے کہ اے میرے نل کیتا ہوئے پھول نہ جان دنیا اندر بڑی رنگین رنگینی ہے بڑی دل فریبیاں ہیں یہ جا کے میرے کیتے ہوئے وایدے نو بل نہ جان امبیا بھج دیتے کہ وعدہ یہاں یاد کراؤ یاد کرا رہو بار بار یاد دہانی کراؤ او احدی میرے نال ہوا وعدہ تسی پورا کر دے بے آخ تک ہوا وعدہ میں پورا کرنے والے ہوئے وعدے پورے کرنے توحفی کتا سان اس قابل بنا کہ ابھی تیری رحمت سے امیدوار بن جائیے تیری رحمت سے سانو یقین ہو جائے اس ویلے تک فریب اور توحفے اندر اتنی مبتلا ہاں کہ کرتے کچھ بھی نہیں اور کہیں نہیں اللہ کی رحمت بڑی فراخ ہے اللہ بڑا مہربان ہے یہ کوئی شک نہیں اللہ دی رحمت فراخ ہے او دی رحمت بڑی وسیع ہے بلکہ ایسے ایسے اللہ دے فرامین موجود ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے ایسے, ایسے ارشادات موجود ہیں کہ جنہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی فراخ اور بڑی وسیع ہے نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سو حصے اندر تقسیم کی حصے اپنے پاس محفوظ رکھ لے ایک بچا سو حصہ اپنی رحمت اپنی ساری مخلوق اندر تقسیم کر لیا اپنے بچیاں نال انسانوں اپنی اولاد ن جو بھی ان جو بھی محبت جو بھی شفقت تو نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی رحمت کا سوواں حصہ ہے جڑا انہیں ساری مخلوق اندر تقسیم کیتا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت دے دن ننانوے حصے جہے اپنے کو محفوظ رکھے ہوئے نے وہ سواں حصہ جا تقسیم کیتا ہے اپنی پوری رحمت اکٹھیاں کر کے اپنے بندیا معاف کرے گا اللہ کی رحمت بڑی فراہ اور بڑی وسیع کوئی شک نہیں لیکن کدی سوچا ہے اتنی کہ رحمت کا امیدوار بنن واسطے کچھ شرط ہے ہر شخص کو یہ حق نہیں دے دیتا گیا کہ وہ امیدوار بنیا رہے اور یہ کہے کہ اللہ کی رحمت بڑی فراہ اور بڑی وسیع وہ دی تین بنیادی شرط قرآن اندر اللہ نے بیان کر دیتی جہا شخص اپنی ہمت دے مطابق انہیں تین شرطوں کو پوریا کرنے کی کوشش کردہ کردہ یہ زندگی گزار گیا انہوں حق دیا گیا ہے جو اللہ دی رحمت کا امیدوار بنے بسورت دیگر شیطان دا دل ایک دوکھا اور فریب ہے اکلی دلیل اے لو کہ اللہ دی رحمت بڑی فراق اور بڑی وسیع ہے یہ کوئی شک نہیں گرمی موسم دی پرواہ تے بغیر سروں پیروں لا کے دہریا اور کمو کے آرام بھی کرو بیٹھو حوصلہ کرو کہ آدھے نہیں کچھ کرا گے کماو گے کچھ کرا گے تو ملے گا شفٹ پوری یقینا کہ نقی کر کے دوڑتے بیٹھ جاؤ آرام راجک بھی ہے کیوں نہیں بیٹھتے یہ پتا چلتا ہے کہ سارے دل ادر دو رنگی موجود ہے اتنی ایک دھوکھے اور پریات شکار ہوں کہ رحمت سے امید اور یقین ہے لیکن وہ راگ ہوتے امید اور یقین نہیں زندگی اور موت اللہ کے اختیار اندر ہے کیوں لاکوں روپے خرچ کرتا ہے انسان علاج اللہ سے اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ بیمار نو شفا دے سکتا ہے آپ ہی دے دے یہ منافقت ہے کہ کسے او دی صفت یقین کر لینا اور کسی شبہ دا شکار ہونا تین کہ ہیں قرآن دے دوسرے پارے وہ موجود ہیں فرمایا اِنَّ لوگ جڑے اللہ ایمان لیا آدہ ایمان لیا وی آ لوگ نے ہجرت کی سب اللہ, اللہ دی راہ اندر جہاد کیتا ایمان ہجرت اور جہاد یہ تین شرط جن پوریا کر دیتی ہیں اپنی ہمت کے مطابق اللہ فرماندے ہیں ان کو مبارک ہوے الا یکرجو رحمت اللہ ان ایک حق مل گیا کہ او میری رحمت کا امیدوار بچا ہے اللہ سانو بھی یہ تین پوری کرنے دی توفیق عطا فرما تاکہ اسی تیری رحمت کے امیدوار بن جائیے اور قیامت کے دن تو اپنی رحمت ਸਾਡੇ شامل حال فرما دے وا اخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین میرے سامنے بیمار کی طرفوں کئی درخواست موجود ہیں زبانی بھی کئی دوست ملے نماز تو بعد خلوص دل بھی صحت سے دعا کر دو تین تو بلکہ زیادہ ایسے بھی موجود نے اندر کچھ خواتین اور کچھ مرد شامل نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا ہے اللہ تعالی نو اپنے جوار رحمت اندر جوارے فرمائے جنازہ اللہ دی بار کا اندر ایک درخواست ہوں دیئے کہ اللہ جس بندے نو یا جس اپنی باندی نو تو تنے کو لیا ہے تو ادھے ظاہر اور باطن نو خوب جاننا ہے اگر وہ خطا دا کوئی گناہ تیرے علم اندر باقی ہے تو تو معاف کر یہ درخواست ہوتی ہے جنازہ زائبانہ بھی ابھی تین چار اور عورتوں نے ملا کے نماز کے بعد پڑھا ایک دو مسائل دوستوں نے دریافت کیتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا عورتیں خوشبو لگا کے گھروں بار مسجد اندر یا کسی اور جگہ سے جا سکتی یا نہیں یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سختی نل ممانت فرمائی ہے کہ عورت اپنے اندر رہ کے خوشبو کا استعمال کر سکی نے گھر تو باہر نکل لگیا خوشبو نہیں لگا سکتی بے شک مسجد اندر ہی آنا ہومے واسطے کسی اجتماع اندر شرکت واسطے مسجد اندر آن واسطے بھی خوشبو لگا کے عورت گھروں باہر نہیں آ سکتی ایک پابندگی ہے جی اللہ کے رسول نے آیت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے ان معلوم کر کے کسی میری مائی دا کسی میری ہمشیرہ کا دل برا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کی ہویا اللہ کے رسول دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی تختی نلکے دے, دے عمل کرایا ہے کسی دوست نے یہ بھی کیتا ہے کہ مردوں اللہ نے چار شادیاں اجازت کن شرائط کے تحت دی ہے۔ قران مجید دی سوره نکاح اندر اللہ نے فرمایا ہے فن کی ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاثا وربعا فان خفتم الا تعدلوا فواحدا کہ تو اگر عدل اور انصاف کر سکو شرط ایسی لگائی ہے جہی بڑی اہم ہے اور جڑا معاملہ بڑا نازک ہے قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے عرض کیتی جا چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اپنی قبروں فالج زیادہ ہو کے کچھ گے ان فالج ہوا ہوگا جسم کا ادا حصہ جائے ناکارا ہونا کی گنا گا تو آپ نے اے فرمایا کہ اے ظالم اور بے انصاف لوگ ہون گے اور سر جو انہوں شخص کا ذکر کیتا کہ جنیاں ایک تو زیادہ بیویاں ہو اچھا سلوک رکھتا باقیوں باقی ظلم کرتا ہوگا قیامت عدل اللہ دا اگر تعین اپنے آپ کو یہ ڈر ہو خوف ہوئے کہ میں انصاف نہیں کر سکا گا میں عدل نہیں کر سکا گا بیوی ہی کافی ہے اتفا کرو اگر تھی اد لو انصاف کر سکو تو چار تک اجازت دو کرو تین کرو چار کرو انصاف نہ کر سکتے ہو تو ایک بیوی سے اکتفا کرو بیوی نکال خان رکھنے کیوں اجازت نہیں دیتی شریعت نے یہ سوال بھی یہ ہے وہ سب تڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت ایک تو زیادہ خامد ہوں گے کہ اولاد کی نسب اندر یقین نہیں ہوئے گا شک پہ جائے گا کہ یہ بیٹا یہ بیٹی کس خامد اولاد کے بارے اندر شک شکو شبہ کا شکار ہو جان گے لوگ اور یہ کسی شخص کی عزت اور بے بےعزتی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انہیں ڈانگتا دا ہی نہ پتا ہوگی کون شریعت نے نسب نو خالص رکھن واسطے کے عورت نو بیک وقت ایک تو زیادہ خامدنل شادی کر رہی اجازت نہیں ہے اختصاب نل کے جوابے اگر نزید کوئی سوال ہوگے تھے انشاءاللہ آجائے جس نے سیستسر دے جانے کیشہ نمال کا پر پائنے اگر کسی مقیم امام دا کیشہ نمال پریدے پر پورے پر پائنے نہیںکڑ نماز نہیں پی جانگیاں بے شک مکیم ہے ارادہ شروع کر دے پندرہ چار دن وسول اللہ اللہ ہے لگاتار پندرہ دن سال بھی لنگ ج کل جانا اج جانا کل جانا تاکہ سال بھی گزر جائے تے تر وی کوئی مزاق نہیں۔ یقین نہو یقین پہلے ہی دن تو زیادہ پہلے ہی تینوں پہلے 80 دن موثر جتاں پھر تینوں تھوڑی تو زیادہ دے آیا سی تو واپس چلے اسی چاندے اور آن دے سفر چھک سکتا سب تو اوتھے جا کے نہ اوتھے نہ آئی جتے وی تواڈی کوئی ملکی ہے تو جائدار اوتھے رہسے اندر کرے اپنا <تصفح> <ایس> یعنی بغیر کوئی عمل کیتے بغیر کوئی نیکی اللہ دی رحمت بڑی فرار کرتے کر لیا جو بھی نے اسی طرح شیطان دعا نہیں کردے یہ دعا نہ کر لیکن دل خیال پیدا کرتا رہتا ہے کہ گلا نہیں تین وہ جاند کی باجود شفا اسی نے ورنہ نہیں کرے گی کردا. دا اللہ شفا دے دوائی نہیں کھانا اللہ تناسا اللہ ہی شفا دے رہے یہ ای ایک گری اللہ نے بنایا شفا اسی نہیں دینی لیکن وہ دوائی استعمال ہی نہیں کرتا اللہ شفا دے وہ بھی بغیر حساب دے جنت اندر. کسوی صاحب کرانچی چلے محمد کسوئی انہوں نے گل کہی تنا کسور